ایم دل اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی و خاتم النبیشین و ازواجہی امہات المومنین و زفیتہی و اہلکائتہی و اصحابہی اجمعین کما سلی علی سیدنا ابراہیم و علی سیدنا ابراہیم انہو حمید اس سے قبل کی نشست میں حج کے معاملے میں تلبیحہ کے مسائل آپ نے سنے اور تلبحہ کے بعد اب ہم احرام کے لیے وہ مسائل بیان کرتے ہیں جس کی عام طور پہ حج اور عمرہ کرنے والے صاحبان کو ضرورت پیش آتی ہے غسل باندھنے باندھنے کے لیے غسل کرنا معاف کیجیے بات ان کی ہو گئی غسل کرنا یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ غسل محض صفائی کے لیے ہوتا ہے حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو انہوں نے غسل فرمایا اور حسنحا کی روایت میں آتا ہے یہ حضور ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور احرام باندھنے کے لیے میں نے انہیں چادریں پیش کی اور پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس سے پہلے یعنی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غسل صفائی کے لیے ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی بھی حالت میں ہو پاک حالت میں تو اس کے لیے مستحب ہے اور اسی طرح ظاہر ہے کہ خواتین کسی بھی حالت میں ہوں چاہے ان کا غسل فرض ہو اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کرنا ہو تو بھی جب وہ احرام کی نیت کریں گی تو غسل ان کے لیے اس وقت بھی مستحب ہے بہتر ہے کیونکہ اس مسل کا واجب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس غسل کا تو تعلق ہے صفائی سے اور صفائی اور پاکیز کی حال میں حاصل کی جا سکتی ہے تو اس لیے خواتین بھی جب احرام باندھیں تو غسل کر لیں وہ اس سے ایسے پاک تو نہیں ہو جائیں گی جیسے کہ وہ واجب وسو سے پاک ہونا ہے مگر مطلب یہ کہ پھر بھی سنت پر عمل ہو جائے گا اسی طرح اگر غسل نہ کر سکیں تو وضو کر لینا چاہیے اور کوئی آدمی وضو بھی نہ کرے اور اس کے بغیر ہی احرام باندھ لے تو یہ جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ مکرو ہے یعنی شریعت نے اسے کوئی پسندیدہ چیز کرات نہیں دیا فرض کیجئے کہ پانی نہ ہو اور غسل کے لیے بھی تمام اسباب میسر نہ ہوں جیسے جہاز میں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ نیکاط قریب ہے اور آپ حیرام باندھ تو بہت سے لوگ واش میں چلے گئے اور پانی تو اتنا وہاں تو اس ہو بھی نہیں سکتا ایک تو ایک وجو ہو سکتا ہے اور وہ اتنا بھی وقت نہیں رہا تو جموں کا کرنا صحیح نہیں مت کرے اسی حالت میں احرام کو باندھ لے اور پھر وہاں کراہت بھی نہیں ہے اس لیے کہ اس وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے یا جگہ میں اتنی گنجائش نہیں ہے تو اس وقت تو پھر ویسے ہی احرام باندھے مردوں کے لیے احرام کی چادر اتنی لمبی ہونی چاہیے جو اوپر اوڑھتے ہیں کندھوں پہ دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کے دائیں کندھے پر سہولت سے آ جائے اور آسانی سے اوپر والی چادر دایا ہاتھ اگر بلند کریں آسمان کی طرف سیدھا کریں تو اوپر والی شادر اس کے نیچے سے نکال کے پھر بائیں کندھے پہ ڈال دیں پھر ہاتھ نیچے کر لیں اتنی شادر ہونی چاہیے اور تحمد یا, یا دھوتی یا جو بھی آپ سے کہیں وہ اتنا ہو کہ انسان اچھی طرح اپنے آپ کو سمیٹ لے چھپ جائے سے اس احرام میں کرتا پاجامہ اچکن بنیان اس قسم کی تمام چیزیں پہننا منع ہے اور اصول کی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو کپڑا بھی جسم کی حیرت پر سلا ہوا ہو اس کا پہننا جائز نہیں یعنی جو کپڑا بھی اس طرح کاٹا جائے اور سیا جائے کہ انسان کے جسم کے کسی اس پر اسے پہنا جا سکے اسے پہنا جائز نہیں مثلاً صدری اچکن اسے دیکھ لیجیے یہ اسی طرح کاٹ کے سی جاتی ہے نا کہ انسانی جسم پہ پوری آ جائے کرتا اسے کاٹا جاتا ہے کپڑے کو پھر انسانوں کی اس کے جسم کے ٹرس پہ بنایا جاتا ہے نا تو تمام وہ کپڑے جو انسانوں کی جسم کے لیے ان کی ہیئر ان کے اعضاء کے مطابق کاٹ کے بنائے جائیں گے ان کا پہننا چاہیے اور اگر جو چادر محنت کے طور پر باندھنی ہے یا لونگی ہے اس کے دونوں سرے جوڑ کر سی لیا جائے اوپر سے نیچے تک تو یہ جائز ہے ٹھیک ہے رحمت کی چادر بعض ہوتا ہے بچے باندھ لیتے ہیں ان کے احرام کے مسائل اگرچہ الگ سے بھی آ رہے ہیں بعض لوگ بالکل چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں جیسے اٹھارہ سال کا بچہ ہے سترہ سال کا تو یہ لوگ کبھی گئے بھی نہیں ہوتے پہلی مرتبہ گویا اونٹے یا حج پہ جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی تحمت باندھا بھی نہیں ہوتا تو ان بیچاروں کو ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے تو ایسے بچوں کے لیے یا اسی طرح بہت بری عمر ہو جائے ان کے لیے اگر احتیاط ان کی چادت سی دی جائے دونوں سے یعنی کپڑے کو آپ بسا دیجیے اور کپڑا جو نیچے باندھنا ہے لنگی کے طور پہ جو, جو چادر ہے اس کے ایک سرے کے دو کونے دوسرے سرے کے دو کونوں کے ساتھ ملا کر سی دیے جائیں تو یہ جائز ہے درست ہے اگرچہ افسر یہی ہے کہ احرام کا کپڑا بالکل سلا ہوا نہ ہو تو افضل ہونے کی بات الگ ہے اور جائز ہونے کی بات الگ ہے اور وہ بچے اور بوڑھے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے یا جن کو تجربہ نہیں ہوتا کبھی زندگی میں ایسا موقع ہی پیش نہیں آیا ہوتا ہمیشہ وہ پہنتے ہیں شلوار قمیص یا پینٹ شرٹ یا ایسی چیزیں ان کے لیے عملاً دقت ہوتی ہے تو ایسے بچوں کو ایسے بوڑھوں کو اگر سی دیا جائے کوئی حرج نہیں جائز احرام کا کپڑا سفید ہونا یہ افضل ہے اچھا ہے کہ احرام کا کپڑا سفید ہو اور اگر احرام کا کپڑا سفید نہ ہو کسی اور رنگ میں ہو تو بھی جائز ہے. مثلا سردی ہے زیادہ ہے اور کسی آدمی نے خدر کی چادریں دو لے لی اور ایک باندھ لیا اور ایک اوپر اور لی اور تھدر خالص سفید رنگ کا نہیں تھا یا اس کا بر چھوٹا تھا تو اس نے کوئی رنگین کھدڑ لے لیا اور وہ باندھ کی تو چادریں تو بھی چائے بر چھوٹا تھا سفید رنگ کا کھدر مل گیا تو اس نے کیا, کیا کہ چاروں چار ٹکڑے لے لیے برف چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس نے چادروں کی سلائی کروا دی دو چادریں سی کے نیچے باندھی دو چادریں لمبائی میں سی کر اوپر اوڑھ لی دوسری چادر یہ بھی جائز ہے یہ بھی درست ہے اور جتنی چیزیں شریعت نے لوگوں کے جواز کے لیے بتائی ہیں وہ بتانی چاہیے تاکہ لوگ خام خواہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ وہ کوئی گناہ کر رہے ہیں انسانوں کی نفسیات بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اس وقت جب کوئی چیز گناہ نہ ہو اور اس پر بوجھ ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ زہمیت انسان کو خراب کرتی ہے بچوں کو خراب کرتی ہے خاص طور پہ اس لیے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت سے کام ایسے ہیں جو شریعت نے ان کے لیے گناہ پراب نہیں دیئے اسی طرح بڑے لوگوں کے لیے جیسے دیکھ لیجیے احرام کی چادروں کو سینا اس کو شریعت نے گناہ قرار نہیں دیا اور ایک آدمی مجبوری سے سلی ہوئی چادریں لے لیتا ہے باندھ لیتا ہے احرام اور اب اس کا یہ تصور کہ میں گناہ کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں خام خواہ اس چیز کے لیے اللہ سے معافی مانگے گا حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس طرح بعض اوقات کبھی کبھی بعض اوقات مجرمانہ ذہنیت پر رش ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتا رہے یہ کام نہیں کرنی چاہیے جس حد تک شریعت نے بس گنجائش دی ہو اتنا بتانا چاہیے اپنے پاس سے خام خواہ شریعت میں سہولتیں پیدا کرنا یہ بھی منع ہے حرام بات ہے جو اللہ نے نہیں کہی وہ نہ کہے اور خام سختیوں کا پیدا کرنا یہ بھی منع ہے یہ بھی حرام ہے دونوں ایکسٹریمس چھوڑ دے دونوں انتہاؤں کو چھوڑ دے نہ تو خام لوگوں کے لیے مسائل کو گھڑتا پھرے اور نہ ہی خام لوگوں کے لیے تنگی کرتا پھرے بلکہ مسائل وہی بتانی چاہیے جو ایکچل پوزیشن ہے جو شریعت نے بتلایا ہے کہ چیزیں ایسے ہیں تو احرام کا کپڑا سفید ہونا افصل ہے لیکن اگر کپڑا سفید نہیں ہے کسی اور رنگ کا ہے تو یہ بھی درست ہے کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا حرام باندھنا ثابت ہے کہ وہ دونوں چادریں بالکل سفید نہیں تھیں بلکہ اس میں سرخ رنگ کی پٹیاں پڑی ہوئی تھیں سرخ رنگ کے ڈورے پڑے ہوئے تھے ایسے ہی فرض کر لیجیے کوئی آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹرس نے کمبل لپیٹ دیا تو یہ کمبل لپیٹنا موٹی چادر کا لپیٹنا اوڑنا یہ چیزیں جائز ہیں سر کو نہ باقی کمبل لحاف اس قسم کی چیزوں میں حتیٰ کہ ان سے احرام باندھ لیا کسی نے یہ بھی جائز ہے پتلا سا کمبل ہوتا ہے کسی کو زیادہ سردی لگتی ہے تو اس نے اسی سے حرام بنا لیا اپنا یہ بھی چائز اور ایک کپڑا کوئی آدمی اگر استعمال کر لے تو بھی درست ہے اور دو سے زیادہ کرنا چاہے جیسے ہم نے بتایا کہ بر چھوٹا ہے کپڑے کا کپڑا اسے موٹا لینا ہے یا تو لیا ہے اس سائز کا نہیں ہوتا تو دو سے زیادہ چادریں بھی جائز ہیں جبکہ انہیں سی لیا جائے اور اسی طرح احرام باندھ کے اوپر کوئی چادر سردی کی وجہ سے اوڑھ ہے اور احرام میں تولیے کا احرام باندھنا جو عام طور پہ ہمارے ممالک میں مل جاتا ہے بہتر ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پانی پڑتا ہے اس پہ تو جسم سے چپکتا نہیں پردہ رہتا ہے اور انسان اس میں زیادہ محفوظ رہتا ہے پردے کے اعتبار سے اس لیے تولیے کا احرام باندھنا یہ زیادہ افضل ہے زیادہ صحیح ہے شرم کوئی مسئلہ نہیں اس میں مگر زیادہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ستر کے اپنے آپ کو چھپانے کے زیادہ قریب ہے اب جب کہ لباس کے بھی مسائل ہو گئے اور حسن کے بھی تو اب آ احرام کی نماز دو رکعتیں نفل احرام کی نیت سے ایسے وقت میں پڑھنا سنت ہے جبکہ وقت مقرو نہ ہو مثلا عصر کے بعد احرام باندھائے اب نہ پڑھے مثلا فجر کے وقت احرام ہے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو وہ درخت نہ پڑے اور ایسی صورت میں فرض نماز کے بعد اگر احرام کی نیت کر لی تو یہ بھی کافی ہے بس اثر کے فرض پڑھ لیے اور احرام کی نیت کر لی فجر کے فرض پڑھ لیے اور احرام کی نیت اس کے ساتھ ہی کر لی یہ سب صورتیں ہیں تو مکروح اوقات میں نوافل نہیں ہیں اور اگر وقت مکروح نہیں ہے تو اس میں فرض نماز ہی کیوں پڑھی ہو اس کے بعد دو رکتوں کا پڑھنا افسل ہے جیسے کسی انسان نے زہر کی نماز پڑھ لی سنتیں پڑھنی لی زہر کی اب وہ کہتا ہے کہ میں احرام باندھوں تو احرام کے لیے دو رکتوں کا پڑھنا افسل ہے اور جس نکات سے احرام باندھا ہے مسلم جدہ سے جا رہے تھے اور جدہ میں وہاں تک وہاں کوئی آدمی مجبوری کرتا ہے اور اب وہ جا رہا ہے حرم شریف میں تو جہاں پر مسجد آئی گی نیکاط کی خدیبیہ کے راستے سے اگر جا رہا ہے تو وہاں مسجد آتی ہے وہاں سے احرام باندھنا مستحب ہے وہاں دو نقل پڑے اس مسجد میں اور وہاں سے احرام باندھے زیادہ اچھا ہے اور احرام بغیر نماز کے باندھنا الکل نماز نہ پڑے جائز ہے یہ بھی لیکن مقرو ہے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ نماز کے لیے وقت بھی مقرو ہو تو پھر اس وقت بغیر نماز کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے مثلا کسی آدمی نے اثر کی نماز پڑھی اور اثر کے بعد اب نفل تو نہیں نہ پڑھ سکتے پھر اس نے غسل کیا اور غسل کر کے اب احرام باندھ رہا ہے تو یہ احرام جو ہے بغیر نماز کے دو نفل پڑھے بغیر بھی جائز ہے درست ہے کوئی قرار نہیں اس لیے کہ وقت ہی نہیں ہے ایسا جس میں وہ نماز پڑھ سکیں اور اسی طرح خواتین ایسی ایسی حالت میں جبکہ وہ نماز نہ پڑھ سکیں تو حصل یا وضو کر کے تبلا رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور نیت کریں اور طلبیہ پڑھ لیں بس ان کا احرام اور آسانی سے بن گیا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 اپنے اختیار بھول جانا چاہیے جو اللہ کہیں گے وہی کرنا اور احرام کی جو نفل ہیں دو رکتیں پڑھنی سل ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ احرام کی حالت میں ابھی احرام اس شروع ہی نہیں نہ کیا اس سے پہلے ہی دو رکتیں پڑھ رہا ہے تو اس حالت میں سر ڈھانپ کے نماز پڑنی چاہیے اور پھر سلام پھیر کے ٹوپی یا جو چیز بھی سر پہ ہے اسے ہٹا دینا چاہیے اور سر کھول کے یعنی ننگے سر پھر تلبیہ پڑنا چاہیے اور دوسری چیز جس کا بہت خیال کرنا چاہیے اور اس مسئلے کو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو مردوں کے لیے حکم ہے کہ چادر اپنی اوڑھنے والی دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے پہ وہ ڈال لیں یہ اصطلاح میں استباع کہلاتا ہے اور استبا یعنی چادر کو دائیں ہاتھ میں نیچے سے نکال کے پائیں کندھے پر ڈالنا صرف طواف میں ہوتا ہے صرف طواف میں یاد رکھیے گا یہ دو رکھتے جو احرام کے لیے ہیں اس میں دونوں کندھوں کو دونوں شانوں کو ڈھانپ کر نماز پڑے اس طرح نفرو پڑھنے مکرو ہیں کہ ایک کندھا ہے اور اسی طرح حرمین شریفین میں بیت اللہ میں اور اس کے علاوہ بھی نماز اس حالت میں پڑھنی مقروع ہے نہیں پڑھنی چاہیے ایسے نماز نماز نے دونوں کندھوں کو ڈھانپ دینا چاہیے اور آپ جب حج پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہزاروں ایک دو نہیں اور پچاس سو نہیں اور دو چار ہزار نہیں ہزاروں ہزاروں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو, جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بغیر وجہ کے ایک کندھا اب ننگا ہوا, ہوا ہے یہ نماز مکرو ہے اللہ کے گھر گئے اور اللہ کا اعلیٰ کے یہاں اس کی خوشی کے لیے گئے تو چاہیے کہ مسائل پر بھی عمل کریں نماز دونوں کندھوں کو ڈھانپ کر پڑنی چاہیے کندہ ننگا کر کے نماز پڑھنی نماز کو مکرو کر لیتی ہے یہ کیفیت یہ حالت صرف طواف کے لیے ہے اور جب طواف شروع کرے تو پھر یہ کرے اور طواف کے ساتھ چکروں کے لیے سات چکر جب مکمل ہو گئے تو کندھے کو ڈھانپ لے یہ نہ کرے اور حتیٰ کہ اس دوران میں ابھی طواف کے فرض کیجیے تین چکر کی پورے کیے ایک چکر پورا کیا اور نماز کا وقت آ گیا درمیان میں نماز شروع ہو گئی تو اس وقت بھی نماز کو دونوں شانے کندے ڈھانپ کے پڑنا چاہیے یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک مرتبہ احرام کیا باندھ گیا اب وہ کندھا بالکل ہی چوبیس گھنٹے ننگائی رہے اور اس پہ چادر کو نہیں ڈالنا یہ غلط چیز ہے سمجھانا چاہیے کہ یہ استبا چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے دائیں بازو کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا صرف اور صرف طواف میں ہوتا ہے اور طواف کے ساتوں چکروں کے لیے ہے اس کے علاوہ نہیں اسی طرح یہ جو مریض بے ہوش ہو جاتے ہیں ان کا احرام بھی باندھا جا سکتا ہے جو ان کے ساتھ ہو اپنا احرام باندھنے سے پہلے یا اپنا احرام باندھ کے بھی بے ہوش آدمی کی طرف سے احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو یہ احرام اس کا بند جائے گا ڈاکٹرز جو چاہتے ہیں انہیں کئی ای مرتبہ اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے